فی مسرت سورت الخلاس تصیر الحمد رب العالمین السلاۃ والسلام علی اشرف المبیا و سعید محمد سلیم سید محمد اجمعین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 اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اولاحدہ مفس مہلو تو آل ادا في کارے آمین الان قال کادیشن آخ قالدر إم مححمد حدّ سنا حيا ابنے صاح ف قال حّ سنا ابنُ له حائيةہ لللهال سن َيدہ ن بالحيسمأَنَّبي سعيدخذري ي الله تال عننهُ قال باہ قاد تبْن مان يقل اللَّ ل كلله بقل والله عَد فذک ظگر ان لبي صّ الله فقال والَّبي نفسي ب يديِه هذا عِ نصف القرآن او صلوصہ اس حدیث مبارک میں جو حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد میں ذکر فرمائی ہے بروایت ابی سعیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قطادت ابن النومان جو تھے ساری رات صرف یہ صورت مبارک پڑھتے رہے قل ہو اللہ آہد الہ آخر فضو کے رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے کسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ آدھے قرآن کے برابر ہے یا تیسرے حصے کے برابر ہے حدیث کالا حد, حد الرحمن کالا ان عبد الله ابن امر ان ناب ايوب الانصاري و ي الله تعالى انه كان في مجلس وهو يقول الا يستطيع عودكم من يقوم يرسل القران كل ليله فقالوا هل يستطيع ذلك احد قال وانكله الله انزل القران کالاجا صلی اللہ علیہ ابا ایوب کالا سادا کا ابا ایوب اس روایت میں حضرت ابھی ایوب انصاری فرماتی ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ کوشش نہیں کر سکتا کہ تیسرا حصہ قرآن کا حضرات پڑھ لیا کرے تو انہوں نے کہا یہ صدی اور کس کو طاقت ہے کہ روزانہ اور ہر رات جو ہے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھا کرے دفعل اللہ حد تو حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ یہ سورت اخلاص جو ہے ایک دفعہ پڑھو گے تو سلسل قرآن قرآن کے تیسرے حصے کا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ سادہ کا ابو ایوب ابو ایوب نے سچ کہا ہے واقعی یہ سورت مبارک جو ہے سلسل قرآن کے برابر ہے <تصفح> حدیس ابوئی ترمی حدثنا محمد بن حدثنا یا یا ابن حدثنا بن قال اب نشار کا سعید کاخبرنی ابو صلی اللہ علیہ وسلم وسلوم فإني سأقرأوا عليكم سلسل القرآن فهاشد من حشد ثم خرج عبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فقرأ الله اللَّهُ أَهْدُ ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله سبحانه فإني سأقرأوا عليكم سلسل القرآن إني لا هذا خيرا جا جاء إن هذا خبرا جاء من السماء اللہ قرآن, قرآن بسن بھی محمد بشارن بھی وقالت اللہ تعال حسن صحیح غریب و حض سلمان حضرت ابی ربی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور باغ نے ارشاد فرمایا کہاؤ تو جس نے آنا تھا وہ آ گیا اس کے بعد جب حضور تشریف لے آئے تو آپ نے یہ سورت مبارک پڑی اور اس سے پہلے فرمایا کہ اکلا و علیہ کم سلسل قرآن میں آج تیسرا حصہ قرآن کا تم پر پڑھتا ہوں صرف یہ سورت پڑھی پھر حضور چلے گئے تو ہم نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ قرآن کا تیسرا حصہ وہ تو دس پارے بنتے ہیں تو آپ نے تو صرف سورت اخلاص پڑھی ہے اس کے بعد شاید یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو خبر دی گئے خارجہ بھی اللہ سلسل قرآن علاوہ انہا تعدل سلسل قرآن یہ صورت مبارک جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے ثواب کے اعتبار سے گویا کہ تم نے سلسل قرآن تیسرا حصہ قرآن کی تلاوت کر لی ہے وہ ہاکدار وا مسلم بھی صحیح محمد بشار بھی حدیث آخر کارل امام احمد حدثن عبد الرحمن بن وحدی زائد بن قدامت من سور العربی صافر ربی بن خیسم ان امر بن محمون ان عبد الرحمن بن عبی لیلہ ان عمرات من الانصار نبی ایوبان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیا جزوہدکم من یک رسول صلقران فی هذا اللَّهُ اللَّهُ احمد نسائی کلاحمان محمد بشار بندار رحم وفی وی تی مدی و حس نو سم کا سید و کتاد وقت روا شعبت و و من حدیث حدیث میں بھی یہی آیا کہ سلسل قرآن کے برابر ہے حدیث نہ بھی لا باب رب من انسارے کال کال رسول اللہ ص اللہ محمد اللہ صلاح اللہ عاد الرسول صلى الله عليه وسلم القران وها قال رواه ابن ماجه نلي ابن محمد التنافسي وقي به رواه النسائي اليوم والليله من طرق اخر ان امر بميمونه ملفوظا وموقفا قال الامام احمد الذى بعض قال حدثنا ابو كرم بن سميت قال حدثنا قتاده انصا بالجاهد با المدان النبي ترى بالدائر عليه الله تعالى انه رسول الله اذا كل يوم من, من سنسل القران قالوا نعم ہم تو ضعیف ہے نہیں پڑھ سکتے تیسرا حصہ کالا اللہ نے قرآن کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے فقول ہو اللہ قرآن یہ سورت پڑھنا جو ہے ایسے ہے جیسے آپ نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھا ہو ورسلم سے قطعت بھی عن ابن قال الامام احمد حدثنا بن ذر بن خالد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن اخي بن شعبان النميه الظهري ان هميد بن الدرهوان بن اوفل ان امه وهي امك الصوب بنت عقبه بن ابي ميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله حد عدل سلسل القران وقد روى النسائي في يوم الذين ابن علي بن اميه تم الخاذن به ثم روى من طريق مالك بن زهري ان حميد بن عبد الرحمن قال روى النسائي ايذن في يوم الذين في الحديث محمد بن اساق عن الحارث بن خزعي الانصاري زهري ان ان نفر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال <قلحو> <احد تعدل> سلسل <قرآن> اس ہے کہ جو اس کو نماز میں پڑھے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے حدیث ج <تصفيق> حضرت, عبی حضرت عبی فرماتے ہیں کہ فرماتی حضور کے ساتھ تھا کہ ہم نے سنا کہ ایک آدمی جو ہے یہ صورت مبارک دلاوت کر رہا ہے حضور نے فرمایا واجب اس کے بھی واجب ہو گئی میں نے پوچھا حسب ہو گئی فرمایا جنت واجب ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت جو ہے واجب فرما دی ہے تو یہ بہت بڑی ہی نعمت ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس صحابی نے کہا مجھے اس صورت سے محبت ہے آپ نے فرمایا اس سورت کی محبت جو ہے وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی حدیث الفی تکرار کرا دیا کا الحب یا حد البوسری قال کا عیسر میں من القرشی اللہ سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہر رات تین دفعہ کرو اللہ وب پڑھ کیونکہ یہ سورج جو ہے سلسل قرآن کے برابر ہے جب اس نے تین دفعہ پڑھا تو گویا اس کو اللہ نے سارے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے بات یاد رکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے جیسے کہ سورت القاف کے بارے میں آیا تھا کہ وہ ربع القرآن قرآن کی گویا چوتھے حصے کے برابر اور سورت الاخلاص کے بارے میں آیا کہ یہ تیسرے حصے کے برابر ہے تو اس کا مطلب سمجھے ایک آدمی دس بارے منزل پڑے اور ایک آدمی صرف کلو اللہ واد پڑھے حالانکہ یہ قاعدہ ہے اور اصول ہے کہ اجر الاقدل نصب کے اجر آپ کو آپ کی مشقت کے برابر ملتا مثلاً آپ نے حج کیا ہے یہاں سے آپ ایئر کنڈیشن بسوں میں بیٹھے اور آگے ایئر کنڈیشن خیموں میں قیام کیا اور وہاں جناب بہترین قسم کے کھانے کھائے اور ایک آدمی ہے جو پیدل جا رہا ہے بیچارہ مکے سے منا اور منا سے اور الفاظ سے مزدلفہ مزدلفہ سے منا نہ خیمہ ہے نہ ٹھکانہ ہے بس مسجد میں بیٹھ گیا یا کسی دیوار کے سائے میں یا کسی خیمے کے سائے میں بیٹھ گیا تو وہ اتنا مشقت کر رہا ہے اس کا ثواب تو الگ ہے اسی لیے صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکلتا ہے اور پیدل حج کرتا ہے اس کو ہر ہر قدم پر ہرم کی سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں یعنی ہرم میں ایک نیکی ہے لاکھ کے برابر اور اس کے ہر قدم پہ سات سو اب سات سو کو لاکھ سے زیادہ سات کروڑ ہو جائیں گی ایک ایک قدم پر اب خود اندازہ کریں گے جب وہ حرم سے چلا اور ارفات گیا واپس ہے کتنے قدم ہوں گے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو اصول ہے کہ جتنا مشقت زیادہ ہوگی اتنی اجر بھی زیادہ ہوگا اتنا شان بھی زیادہ ہوگا دیکھیں نا صحابہ کی شان کیوں اتنا بڑی ہے کہ انہوں نے تکلیفیں بھی دوسری طرح برداشت کی ہے ہمیں تو دین جو ہے نا گھر میں مل گیا نا کہ باپ مسلمان تھا دادا نانا مسلمان تھے ہم مسلمان ہیں ہم نے کون محنت کی ہے صحابہ نے تو اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں آپ قبیلہ بنو عجل کے لوگ آئے حضور کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم میں ہم بھی مسلمان ہیں اور اور بھی مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ کچھ صحابہ ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمیں وہاں قرآن کی تعلیم دیں حضور پاک نے دس صحابہ کو بھیجا اور جب وہ لوگ اس قبیلے میں پہنچے تو ان کی تو سازش تھی وہ تو بظاہر مسلمان تھے سچے مسلمان تو تھے نہیں وہاں دو سو آدمی گھات لگا کے چھپا ہوا تھا انہوں نے حملہ کر دیا صحابہ پر اور صحابہ رام جو ہیں بیچارے لڑتے رہے اب آٹھ آدمی جو ہیں وہ دو سو سے کیسے لڑے بہرحال لڑتے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اخبر انا بے نبی کا ہمارے حال کی حضور کو خبر دے دیں کہ ہم شہید ہو ان میں حضرت خبیب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچ گئے اس کو اس قبیلے والوں نے لیا اور مکہ مکرمہ میں آ کے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے ہم بیچتے ہیں تو وہاں ہارس کی اولاد جو تھی انہوں نے اس کو خرید لیا کہ ان کا باپ جو ہے جنگ بدل میں مارا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے اس کو ماریں گے اور انہوں نے خرید لیا اللہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قید کر دیا اور حضرت قبائب رضی اللہ تعالیٰ جب رات کو قرآن پڑھتے تھے اور تحجیت پڑھتے تھے اور اللہ نے آواز بھی دی تھی اور پھر درد بھی تھا تو اس کے تمام گھر والے جو تھے نا قید کرنے والوں کے وہ تو اتنے متاثر ہوئے کہ ان میں ایک ان کی نوجوان لڑکی تھی وہ تو بالکل اندر سے اسلام لے آئی اور اسی نے دو تین دن کے بعد اس کو خبر دی حضرت خبیب اسی لڑکی نوجوان لڑکی نے کہ بھائی تمہیں کل پر سو یہ پھانسی پہ چڑھانے والے ہیں تمہیں قتل کرنے والے ہیں میں تمہیں چھڑوا تو نہیں سکتی ہوں لیکن تمہیں کوئی چیز چاہیے جو میں دینے پر کر سکوں تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایسا کریں کہ اس طرح اگر ہو تو دے دیں تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنے بدن کی صفائی کر تیار ہو جاؤں موت کے لیے تو اس لڑکی نے اس کو اس طرح پہنچا دیا اللہ کی شان یہ ہے کہ اس لڑکی کا بیٹا بھائی جو تھا چھوٹا دو سال ڈھائی سال تین سال کا بچہ تھا وہ بھی چلتے چلتے چلتے اسی کمرے میں چلا گیا جہاں خبیب قید تھا تو خبیب نے اس کو اٹھا لیا اپنے رن پہ بٹھا لیا اور پیار کرنا شروع کیا اس کی ماں نے دیکھا تو اس کی تو جان نکل گئی کہ اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور میرا بیٹا اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے ایک سیکنڈ لگے گا میرے بیٹے کو دیپے کرتے ہوئے تو اس نے جب دیکھا کہ ماں پریشان ہے تو اس نے کہا کہ بہن آپ پریشان نہ ہوں ہم مشرق نہیں ہیں ہم کافر نہیں ہیں ہم بدعد نہیں ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں حضور نے تو ہمیں سبق دیا ہے کہ چھوٹوں پہ رحم کرو اور بڑوں کی توقیر اور عزت کرو کہ اگر تم سے آدمی بڑا ہے عمر میں اس کا احترام کرو اور تم سے کوئی چھوٹا ہے تو اس پہ رحم کرو اور شفقت کرو جیسے کہ ایک حدیث میں لفظ ہے من لم سبھی رنا ولم وکل کبیرنا فلئی سمندہ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی توقی نہ کرے اس کا حضور کی امر سے تعلق نہیں ہے اور نگاہ کہا مت پی گھبراؤ یہ بچہ ہے تم لے جاؤ اب بچہ چلتا چلتا آ گیا تو میں نے محبت سے بٹھا دیا تو اس لیے وہ جو حارث کی بہن تھی نا وہ کہتی ہے اللہ ما آئی تو مصر حاضل فی حیاتی قط ایسا قیدی میں نے دنیا میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور وہ فرماتی ہے کہ وہ رات کو قرآن پڑھتے تھے حجتد میں کھڑے ہوتے تھے اور سہمت بھی ہے کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ ان کے کمرے میں انگوروں کی پلیٹیں بھری ہوئی رکھی ہیں رنیہ کنڈیوں میں پھر سوکھے یہ انگوروں کا موسم بھی نہیں تھا لیکن ان کے کمرے میں بالکل تازہ اور آلہ سے آلہ چونکہ وہ تو جنت کے انگور تھے نا ان سے آلہ کون سا ہو سکتا ہے تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کو رزق عطا فرمایا تھا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام جب کمرے میں آئے دیکھا کہ دروازہ تو میں نے کھولا ہے جابی میرے پاس ہے روشن اتنا اونچا ہے اور کوئی داخلے کا راستہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس تو پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے کلا دخلا ریہ دکری محراب وجہ ان دہار اس کا حضرت نگریا نبی ہیں حیران ہو گئے قال یا مریم ان کے ہارا یہ کس نے دیا ہے قالت دھو ابن ان اللہ یہ اللہ نے بھیجے ان اللہ یوز کو میں شاؤ حساب اللہ چاہے جب چاہیں جس کو چاہیں دے دے اس میں حساب کی یا موسم کا کیا تعلق ہے اسی بات نے حضرت زکریہ میں ایسا علیہ السلام پہ اثر کیا کہنے لگے کہ اللہ اگر اس بی بی کے لیے بغیر موسم کے پھل بھیج سکتے ہیں تو گو میں گوڑا ہو گیا بغیر موسم کے مجھے بھی تو اولاد دے سکتے ہیں اولاد بھی تو پھل ہوتی ہے اولاد جو ہے وہ بھی تو گویا ہمارا سمر ہے تو بی بی کہتی ہے ولہ مارا تو اسلحاظ السیر میں نے ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا حضرت خوبائب تیار ہو گئے اور مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی سارے تیار ہو گئے اور ان کو لے گئے تنعیم یہاں مسجد عائشہ ہے نا وہاں لے گئے چونکہ کافر بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ حدود حرم میں کسی کو قتل کیا جائے ان کے دلوں میں بھی یعنی حرم کا اتنا احترام تھا کہ حدود حرم میں کوئی قتل نہیں ہو سکتا یہ امن کی جگہ ہے من دخل کان کا وہ وہاں پر لے گئے ان کو سارے قریش اور تماشا دیکھنے والے بھی ساتھ ہیں اور خبیب جا رہے ہیں بڑے آرام سے کوئی پریشانی نہیں یہ ہے ایمان ہم تو کلو اللہ آباد پڑھتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں یہ ہی ایمان ہے کہ پھانسی کے لیے لے جا رہے ہیں پتہ ہے کہ ابھی مجھے یہ پھانسی چڑھا دیں گے لیکن بالکل چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے کہ غازی علم الدین جس نے گستاخے رسول کو قتل کیا تھا جس نے حضور کے شان میں گستاخی کی تھی اور اس نوجوان نے اللہ نے اس کو ہمت دی کہ وہ چھپتے چھپتے ہندوؤں کا وہ بہت بڑا پنڈت تھا وہاں پہنچا اور خنجر سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اللہ اقبال جیسے آدمی جو تھے نا وہ اس کے بعد جب جاتے تو وہ بھی رونے لگ جاتے تھے کہتے بھائی اسی تو گلا کرتے رہے تھے بازی درخوان کا پتر لگ گیا کہ ہم تو بس شیر ہی لکھتے رہے نا لیکن جو نمبر لینے تھے وہ تو اس درکھان کے بیٹے کو مل گئے بہرحال خلاصت الکلام یہ ہے کہ جب اس کی پھانسی ہو گئی اپیلیں ختم ہو گئیں ساری چیزیں ریجیکٹ ہو گئیں کیونکہ اصل بات یہ تھی نا جی کہ وہ خود کہتا تھا میں نے قتل کیا ہے بڑے بڑے وکیلوں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تم انکار کر دو کہ میں نے قتل نہیں کیا ان کے پاس کوئی موقع کا گواہ نہیں ہے جب تم نے اس میں حملہ کیا ہے کوئی گواہ ہی نہیں ہے تم صرف انکار کر دو باقی ہم جانے ہمارا کام جانے ہم تمہیں آرام سے باعزت بری کروا دیں گے کورٹ سے وہ کہہ کہ جی نہیں میں نے مارا ہے اب انکار کا کیا مطلب آخر انہوں نے مولوی صاحبان سے مشورہ کیا کہ حضرات آپ اس کو جا کے سمجھائیں بھی ایک دشمن کو مارا ہے وہ ہندو ہے گستاخ ہے اور گستاخ رسول کا خون جو ہے وہ حدر ہوتا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تم نے بڑا اچھا کیا ہے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے انکار کرنے میں کون سا گنا ہے یہ تو تم اس کا مطلب ہے اکرار کر کے خود اپنے گڑے میں پندرہ ڈال رہے ہو پھانسی کا تو چند وہ رما ایک جو تھے وہ اس کو ملنے کے لیے لاہور جیل میں تھا وہ اس کے پاس جیل میں گئے اس کو اس وقت کوٹھری بند ہو گیا تھا یعنی سزا موت میں چند دن باقی رہ گئے تھے اس کو جا کے ملے اور اس کو بڑا دلائل سے اور باتوں سے اور طریقے سے بڑے سمجھانے کی کوشش کی <تصفح> وہ تو ایک جاہل آدمی تھا جاہل آدمی نوجوان تھا درخوانوں کا لڑکا تھا لکڑی کا کام کرتے تھے وہ سنتا رہا جب سب مولوی خاموش ہو گئے تو اس نے کہا حضرات مجھے یہ بتاؤ کہ اس کوٹڑی میں مجھے ہر رات محمد مصطفیٰ کی ریاست ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور فرماتی ہے میں تیری انتظار میں ہوں اللہ اکبر کیا خوش نصیب تھا وہ لڑکا جس کی انتظار یعنی خواب میں دکھایا گیا حضور فرماتی ہے کہ میں انتظار میں ہوں جیسے ایک بہت بڑے محدث نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فروظ مبارک سے باہر کھڑے ہیں کہتے ہیں میں جا کے قدموں میں گر گیا پوچھا حضور کیسے فرمائے امام بخاری یہ بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری اسی رات فوت ہوئے حالانکہ وہ تو خطرے میں فوت ہوئے تھے بہت دور یعنی ایک بخارا سمرکند و تاشکند کے قریب ایک جگہ ہے خر تنک وہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک لیکن عشق رسول ہے یہ خواب ہے اللہ والوں کو ایسے خواب آتے ہیں تو وہاں وہاں اس نے کہا کہ حضرات آپ جو مرضی کیا ہے کر لو میں نے حضور کے دشمن کو مارا ہے اور پھر انکار کا کیا مطلب ہے میں اقرار کروں گا اور اگر شریعت اجازت دے تو میں پھانسی کا بندہ بھی خود گلے میں ڈالوں گا لیکن وہ پھر خود کشی شمار ہوگی اس لیے وہ میں نہیں کروں گا لیکن میں اقرار نہیں کروں گا انکار نہیں کروں گا اور پھانسی چڑھ گیا ٹھیک ہے آج تک وہ اس کا نام زندہ ہے آج تک علم دین غازی پہ کتابیں لکھی گئی تاریخ میں زندہ ہے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو کافروں نے کہا کہ خبیب تمہاری کوئی آخری تمنا ہے یہ پرانا رواج چلا رہا ہے کہ مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے بھائی تیری کوئی تمنا ہے انہوں نے کہا ہاں اگر مان لو تو ایک ہی تمنا ہے کہ میں دو رکاوت نماز پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا پڑھ حضرت خبیب نے دو ریکارڈ نماز پڑھی اور بابری بار یاد میں ہے کہ یہی صورت مبارک پڑھی اور نماز بھی مختصر پڑھی جلدی جلدی نماز پڑھی سلام پھیلا تو فرمایا کہ میں نے دل کرتا تھا کہ نماز لمبی پڑھوں میں نے سوچا تم سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں تو اب نماز کا بہانہ بنا کے لمبی پڑھ رہا ہوں اس لیے میں نے مختصر پڑھی ہے اب انہوں نے حضرت خبیب کو جب رسیوں سے باندھ کے لٹکانے کی کوشش کی تو ابو سفیان بھی اس وقت کھڑے تھے اس نے کہا کہ خبیب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جہاں اس وقت تم کھڑے ہو ہم تمہارے نبی کو لے آئے اور تمہیں چھوڑ دیں اور میں کہا ابو سفیان کیا کہہ رہے ہو میری ہزار جان بھی ہو تو قربان ہو جائے لیکن حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے کیا کہہ رہے ہو تم اور اس کے بعد انہوں نے شیر بھی پڑھا تھا کہ لس تو ابالی ہی نہ یہ کیا غم ہے ادھر گروں یا ادھر گروں جب میں کلمے میں گر رہا ہوں تو الحمد للہ اور انہوں نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ حکمت ہمارے نبی پاک کو خبر کر دیں کہ تیرے عاشق آج مزید پروانہ پھانسی پہ چڑھ گیا تو حضور پاک نے مدینے والوں کو بتایا کہ حضرت خبیب کو فانسی دے دی گئی ہے تو اصل بات میری یہ ساری محنت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی پورا قرآن پڑھنا الگ بات ہے آدھا پڑھنا الگ بات ہے تیسرا عصہ پڑھنا الگ بات ہے لیکن صورت الاخلاص کو جی یہ مقام ملا ہے چونکہ مسئلے ہی تین ہیں ایک مسئلہ ہے توحید اسی میں پھر توحید الوحیت بھی ہے توحید ربوبیت بھی ہے توحید پھر اسماء وصفات بھی ہے اور دوسرا مسئلہ ہے نبوت و رسالت کے تمام انبیاء پر تمام اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اسی لیے نا آمن باللہ و ملائکت ہی و قطب ہی و روسوں ہی سارے رسول اور تیسرا مسئلہ کیا ہے والبعث بعد الموت کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے قیامت حشر نشر سرات، حساب جزا جنت جہنم اس پہ تو اب حل صورت اخلاص میں جو کہ توحید ہے تو گویا ایک اصول پر جب ہم ایمان لے آئے تو گویا تیسرا حصہ تو ہمیں مل گیا نا اس وجہ سے اس کو تشویج دی گئی یاد رکھے ہمیں کہ کبھی تشب جو ہے اس لیے دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے مسئلہ تو ہی تو سمجھ لیا اسی لیے وہ محبت کر رہا ہے سورت اس سے اسی لیے سورت اس کو بار بار پڑھ رہا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی وجہ سے اس عقیدے کی بنا پر اس کو اتنا عطا فرما دیں گے اور دوسرے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الہا کل ادنا بل کہ ادنا کو اعلیٰ سے ملا دو کیا مانا اس کو سمجھے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں گھر جاتا ہوں نا تو مجھے چین نہیں آتا میں کہتا ہوں اللہ کا جلدی نماز کا وقت ہے جاؤں اور پھر حضور کی ریاست کروں لیکن میرے محبوب قیامت میں کیا ہوگا آپ تو چلے جائیں گے اعلی درجات میں سب سے اونچا مقام میرے بدنی محمد مصطفیٰ کا سک رب کا مقام محمود اور ہم تو جنت میں آپ کی ایمان پر اور اللہ کی رحمت سے ہوں گے لیکن ہم تو آپ کے مرد میں نہیں پہنچ سکتے نا تو پھر وہاں کیسے زیارت ہوگی اور اگر آپ کی زیارت نہ ہو تو پھر جنت میں جانے کا کوئی فائدہ تو حضور نے فرایا احب اللہ کے بندے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اللہ وہاں بھی تم لوگ ان کو ملائیں گے تو دیکھیں اب صرف حضور کی محبت میں کہاں پہنچ گئے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس درجے میں چل جائیں حضور ہمیں ملنے کے لیے تشریف لیں یا حضور وہاں ہم سب کو بلا یعنی اب محبت کی وجہ سے کتنا بڑا مقام مل گیا ویسے یاد رکھو کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے میرے اپنے دوست تو میں نہیں کہہ سکتا بزرگ تھے میرے لیے حکیم حنیف اللہ صاحب ملتان والے اللہ ان قبل کے رحمت کرے وہ میرے والد صاحب کے تو دو دوست تھے میرے لیے تو محترم تھے عالم بھی تھے طبیب بھی تھے ان کا معمول تھا کہ روزانہ اور دس پارے قرآن پڑھتے تھے ہر حال میں پڑھتا اور پڑھتے <تصفح> پ... <تصفح> بھی نماز میں تھے مگر ان کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے بس پڑھے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جیسے تاریخ میں موجود ہے کہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ رمضان میں ہر رات ایک قرآن کا ختم کر لیتے تھے اچھا میرے اپنے مدرسے میں میرے دوست تھے قاری یاسین صاحب تھے فوت ہو گئے اللہ وقت فرمائے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا بہت خوبصورت قرآن شیو پڑھتے تھے ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے بڑے مدرس وہی تھے قرآن کے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ رمضان المبارک میں بڑے بڑے ان کے شاگرد جو تھے وہ آ جاتے اور ہمیں یاد ہے کہ وہ جناب تنا ختم ہو گئی مثلاً آٹھ بجے وہ کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنے کے لیے سہاری تک پورا قرآن ختم اور کھڑے ہوئے سارا قرآن اور پھر خدا کی شان دیکھیں گے اللہ نے حافظہ بھی ایسا دیا تھا کہ پیچھے ان کے شاگرد کھڑے ہوتے تھے سو سو دو دو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو شگرد تو مجاب ہے کہ غلطی ہو یہاں بھی ان کے مسجد خیات میں ہمارے عزیز ہیں برفردار ہیں بھائی ہیں قاری عبد المالک صاحب یہ بھی ان کے شاگرد ہیں پھر یہ قاری مدری صاحب کے شاگرد ہیں شکارپور والوں کے پھر حرف میں آنے کے بعد حضرت قاری فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگردی نصیب ہوئی اندازہ کریں جناب ایک پورا قرآن اور ایک حرف غلط رہو تو ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں حضرت کاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں مدینہ شریف سے لے آیا میں گاڑی چلا رہا تھا میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے تھے اور قرآن شریف پڑھ رہے تھے نہ, بھی نہ ہو گئے اچھا قرآن شریف پڑھتے پڑھتے پڑھتے جب ان کو نیند آتی نا میرے ایک کندھے پہ سر رکھ کے سو جاتے اور سوتے بھی ایسے کہ خراٹے کراٹے لے رہے ہیں اور اگر پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد دس منٹ بعد آنکھ کھلی پھر وہیں سے کایت شروع کرتے جہاں چھوڑی تھی مزا رہے ہیں ایک آیت آگے پیچھے ہو نیند کے بعد نیند کھلی بندل وہیں سے شروع ہوئی جہاں چھوڑی تھی اب ایسے لوگ جو ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے دنیا میں الحمدللہ ان کے شاگرد حضرت کاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے ائمہ مجتہدین محدین ففحا رحمۃ اللہ علیہم ہم گزرے ہیں تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مسائل مہمہ کا سب سے اہم مسئلہ توحید ہے تو جب وہ اس میں ایمان لے آیا تو گویا اس کو اللہ نے تیسرے حصے کا ثوابطہ فرما دیا اور بات کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ رعایت لیکن اللہ اس کو زیادہ بڑھا لے تو ان کی مرضی ہے نا کہ جیسے حدیث مبارک میں آیا ہے کہ تم اگر ایک کھجور کا دانا شب یہ ہے کہ حلال ہو وہ حلال و کسی غریب مسکین کو دیتے ہو تو اللہ پاک اس کو جبل عہد کے برابر بڑھا کر تمہیں ثواب دیں گے اب کہاں کھجور کا دانا اور کہاں جبل عہد لیکن یہ پھر نسبت کی بات ہوتی ہے جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لا تو صحابی خبردار میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کیا کرو لم بالا نصیف ہوں تم اگر سونے کا پہاڑ عہد کے برابر خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے تو اس کا مقام تم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو نسبت حاصل ہے صحاب رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلا وسلم کسی تو اللہ پاک یاد رکھو زمان میں بھی برکتیں دیتے ہیں مکان میں بھی برکتیں دیتے ہیں اللہ تعالی الفاظ میں بھی برکتیں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آیات میں بھی برکتیں دیتے ہیں یہ اس کی شان ہے جیسے کہ اب آپ ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں لیکن حرم میں پڑھو تو ایک کا لاکھ مل گیا حالانکہ نماز تو وہی وہ ہے لیکن اس جگہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایک کو لاکھ بنا دیا ہے اسی طرح آپ ہر سال عبادت کرتے ہیں لیکن لگت القطر کی ایک رات مل جائے تو خیر من الف شہر وہ ایک ہزار مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے حالانکہ رات تو ایک ہے لیکن ایک ہزار مہینے سے بھی زیادہ بہتر اللہ نے اس کو قرار دے دیا ہے اسی طریقے سے یاد رکھے کہ جو عشرہ دن ہجا کے دن ہیں دس دن ہجا کی راتیں ہیں جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے بل فجر ولا اسی طرح یوم نہر ہے اسی طرح یوم المقوف عرفا ہے اسی طرح وقوف ملد ہے ایک رات ہی ہے نا جی اور رات بھی سونے کا بھی حکم ہے کہ سو جاؤ لیکن وہ مقام کی ایسی برکت ہے کہ حضور پاک نے حضرت صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر میری جو دعائیں عرفات میں منظور نہیں ہوئی ہیں وہ دلفا میں منظور ہو گئی ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام اسی طرح اب ایک نماز آپ حرم میں پڑھتے ہیں ایک نماز آپ جا کے مطاف میں پڑھتے ہیں ایک نماز آپ جا کے حقیق میں پڑھتے ہیں ایک نماز جا کے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتے ہیں ایک نماز آپ جا کے امام کے پیچھے صرف اول میں پڑھتے ہیں تو برس میں بڑھتے جائیں گے درجات بڑھتے چلے جائیں اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جو حضور میں فرمایا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی آلہ وآصہابہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم تصریفاً کسیراً کسیرا کہ جو بھی اس صورت کو پڑے گا انشاءاللہ اس کو اللہ سلس قرآن کا اجر عطا فرمائیں گے حدیث ناخر قال عبداللہ ابن الامام احمد حدث محمد ابن عبی بکر المقدمین کالا زحاق مخلت کالا عدت نائب نبی بین ادی اصد حبی بین اصشا بے ادی فقال کل کالا کل کل تما کو ول ہو احد ول محد تین نئی وک تردی ہاس نیو رقد تق فکا کل اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابن ابن عبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں پیاس کی تکلیف تھی ہم انتظار کر رہے تھے کہ حضور پاک تشریف لے آئیں ہمیں نواز پڑھائیں فخارا جا جب نکلے تو میرے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا میں پھر آپ چپ کر گئے پھر فرمایا اکل میں نے کہا حضور میں کیا کہوں آپ نے پھر اللہ یہ صورت اور معذ محبت یعنی کلا بن الفلق اور رب الناس جو آدمی صبح کو اور شام کو تین دفعہ پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر چیز سے پناہ تاہ فرما دیں گے ہر چیز سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے ان صورتوں میں ایسا اثر رکھا ہے خاص طور پر یاد رکھیں کہ مائیں جو ہیں نا وہ اپنے بچوں پہ یہ پڑھ کے دھمکیاں کریں دم کرنے یہ ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا حضرت حسن حسین پہ پڑھتے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے ان کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ شیاتی جو ہیں اور جنات جو ہیں یہ کمزوروں پہ زیادہ حملہ ہوتا ہے نا بچہ تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ آدمی وہ ابز تین پڑھ لے کلو اللہ عہد پڑھ لے کلیائی حلقہ فرون پڑھ لے آیت ال کی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر سے اور شر مخلوقات سے پناہ دیتے ہیں اور حضور خود پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سونے سے پہلے ہر حال میں کلیائی حلقہ فرون پڑھتے تھے تو یہ ایسی صورتیں ہیں اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر بھی نصیب فرمائے